صلی اللہ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی نور اللہ في حقوق صلی اللہ علیہ وسلم وا یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشفاء بتعرفی حقوق المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی شفا شریف کا درس ہمارا جاری ہے آج کی فصل یہ اس بات کی ایک طرح سے آخری فصل ہے اور اس میں قاضی آز مالکی رحمت اللہ تعالی نے جتنی باتیں پیچھے ذکر کی ہیں ان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ایک انتہائی جامع حدیث جو سیدنا ہند بن ابی حالا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس کو بیان کیا ہے اور اس کی ابتدا میں قاضی آز مالکی رحمت اللہ تعالی نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمال کے حوالے سے وہ گفتگو فرمائی ہے کہ جس کو آپ بار بار ذکر کرنا بھی پسند کرتے ہیں اور جو حقیقت پر مبنی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے پیچھے تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی ہیں یعنی آپ کے انتہائی خوبصورت فضائل آپ علیہ اسلام کے خوبصورت کریمات آپ اسلام کے اعلیٰ اخلاق یہ تمام کی تمام باتیں ہم نے ذکر کی اور ہم نے ان کو صحیح طریقے سے یعنی با سند کے اعتبار سے حدیث کے فن کے اعتبار سے جو حدیث صحیح مشہور ہیں ان کو تمہارے سامنے ذکر کیا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے فضائل آپ کے حقوق کا جو میدان ہے اس کو ناپنا اس کو طے کرنا یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلاۃ اسلام کے خصائص خصوصیتوں کا جو سمندر ہے وہ ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا ہے کہ اس میں سے چند ڈول بھرنے کی وجہ سے اس سمندر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے تمہارے سامنے ذکر کیا ہے گویا کہ یہ چند قطرے ہیں جو ہم نے بیان کیے جیسا کہ اسی بات کو علّامہ محمد بن یوسف شامی رحمتہ اللہ تعالی علیہ جن کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انتہائی جامع کتاب ہے سبول الہدا والرشاد کے نام سے جس میں آپ نے انتہائی محنت کے ساتھ اور انتہائی محبت کے ساتھ حضور علیہ السلاط والم کی سیرت طیبہ کو جمع کیا آپ کے فضائل آپ علیہ السلاط والام کے اوصاف آپ علیہ السلاط اسلام کے اخلاق آپ علیہ السلاط اسلام کے خاندانی حالات آپ علیہ السلاۃ اسلام کی استعمال کی چیزیں جتنی باتیں قاضی آزمال کی رحمت اللہ تعالی نے ذکر کی وہ بھی اس کے اندر ذکر کی ہیں تقریباً پندرہ جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے کا ایک ایک جلد اس کی جو ہے وہ کئی سو صفحات پر مشتمل ہے بعض مقامات پر آپ جب قرآن پاک سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی فضیلت کو ثابت کرنے پر آئے تو قرآن پاک کی ایک ایک آیت سے پانچ پانچ سو نقطے آپ نے بیان کیے کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے انتہائی محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ تگ و دو کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو لکھا اور اس کتاب کی ابتدا میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تین سو سے زائد کتابوں سے اس کا مواد نکالا ہے تین سو سے زائد بولنا آسان لیکن بہت مشکل کام ہے جن میں سے باس کتابیں وہ ہیں کہ جو اسی اسی سو سو جلدوں کے اوپر مشتمل ہے ان میں سے میں نے یہ نکالا لیکن فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے فضائل و کمالات کے سمندروں میں سے چند قطرے ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یعنی اتنا نکالنے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو ہی نہیں سکتے اور حقیقت ہے یعنی یہ کو مبالغہ ہے ہی نہیں حقیقت پر مبنی بات ہے کہ وہ ختم نہیں ہو سکتا اسی بات کو قاضی یاز مالکی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہاں پر ذکر کیا ہے اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ وقت سرنا فیزاری کا بکن من کل بغی دن من فعید <تصفح> کہ ہم نے یہاں پر جو ذکر کیا ہے وہ بہت سارے میں سے تھوڑا اور کثیر میں سے قلیل تمہارے سامنے ذکر کیا ہے ٹھیک ہے لیکن جتنا ذکر کیا ہے وہ بھی اتنا ہے کہ جو محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنے کے لیے بہت ہے پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اب میری یہ خواہش ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی باتیں پیچھے میں نے بیان کی یعنی چوبیس فصلوں کے اندر تو اب اس گفتگو کو میں ایک حدیث مبارکہ جو امام امام الائمہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو اپنے مامو حضرت سیدنا ہند بن ابھی حالا رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت کی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو حضور علیہ کے اخلاق کو حضور علیہ کی صورت مبارکہ کو حضور علیہ السلاط اسلام کی سیرت مبارکہ کو سب سے بہتر انداز میں بیان کرنے والے یہ ہند بن ابھی حالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلیہ مبارکہ کو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے سیرت کے کئی پہلوؤں کو آپ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس لیے حدیث ہند بن ابی حالا جو ہے یہ بڑی معروف ہے اور وہ امام حسن اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ان سے ہند بن ابی حالا سے سوال کیا کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت پانچ چھ سال کے تھے چھوٹے تھے آپ تو اس لیے آپ نے اپنے نانا جان کا حلیہ مبارکہ جو ہے وہ سیدنا ہند بن ابھی حالیہ سے پوچھا کیونکہ آپ خود فرماتے کہ وہ کان کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے اوساف کو بیان کرنے والے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے حلیہ مبارکہ سیرت مبارکہ کو بیان کرنے والے تھے لہذا میں چاہتا تھا کہ ان کی باتیں سن کر اس کو حفظ کر لوں ان کو یاد کر لوں اکال اصلاۃ اسلام کے بارے میں ارشاد ينقطع دون نفاده الأدلاء وبحر علم خصائصه زاخر لا تقدره الضلاء ولكن أتينا فيه بالمعروف مما أكثره في الصحيح والمشهور من المصنفات واقتصرنا في ذلك بقل من كل وغيد من فيد ورأينا أن نختم هذه الفصولة بذكر حديث الحسن عن ابن أبي هالة لجمعه من, كثيراً من سیره على یہاں پر ابن رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک کو بیان کر رہے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ ہم پھر اس کے بعد ایک فصل لے کر آئیں گے کہ اس حدیث کے اندر جو مشکل الفاظ آئے ہیں عربی کے ان کا عربی ہی میں ہم آسان مانا بیان کریں گے سب سے پہلے تو انہوں نے دو سندیں ذکر کی ہیں اور دو سندیں ذکر کرنے کے بعد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کیا کہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خالی میں نے اپنے مامو ہند بن اب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیے کے بارے میں سوال کیا وقان اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاف کو بہت زیادہ بیان کرنے والے تھے انا ارجو ان میں یہ چاہتا تھا میں امید کرتا تھا خواہش رکھتا تھا کہ سیدنا ہند بن ابی حالا میرے سامنے ان باتوں میں سے کچھ چیزیں بیان کریں کہ جس کو میں یاد کر لوں تو ہند بن ابھی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے حلیہ مبارکہ کو بیان کیا اب اس کو آگے ہولیہ بیان کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک جو سراپا تھا اس کو بیان کرنے سے پہلے رحمت اللہ ایک تفصیلی سند لے کر آئے ہیں سند یعنی راویوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے جس جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بات پہنچ رہی ہوتی ہے جن افراد کے ذریعے جن لوگوں کے ذریعے اس کو سند کہا جاتا ہے تو اس کو تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کیا ہے چونکہ ہمارا مقصود جو ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننا ہے تو چونکہ شفا شریف وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کی علماء نے کئی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ اس کا دور کرنا اس کو پڑھنا یہ باعث برکت ہے حتیٰ کہ علامہ آب سندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ اس کو پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے ایسے واقعات موجود ہیں تو اس لیے میں اول اس کی جو سند ہے وہ پڑھتا ہوں شناك سرماته حدثنا القاضي أبو علي جن الحسين بن محمد الحافظ رحيمه الله تعالى بقراءة عليه سنة ثمان قال حدثنا الإمام أبو القاسم الله بن تاهر التميني فيما قرأت عليه أخبركم الفقيه الأديب أبو بكر محمد بن عبدالله بن الحسن النشابوري والشيخ الفقيه عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن المحمدي والقادي ابو علی الحسن بن علی بن جعفر البخشي قالوا حدثنا ابو القاسم علی بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعی قال اخبرنا ابو سعید الحیثم بن قليب الشاشی قال اخبرنا ابو عیسى محمد بن الصورة الحافظ قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن امير بن عبد الرحمن العجلي إملاء من كتاب قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة أم المؤمنين رضي الله ذل عنها جكنا أبا عبد الله عن ابن لأبي عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة قال القاضي أبو علي رحيمه الله تعالى وقرأت على الشيخ أبي طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد بن خزا الكرخي والباقلاني قال وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قال حدثنا أبو علي جني الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان, شاذان بن حرب بن مهران الفارسي قراءة عليه فأقر به قال أخبرنا ابو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب بن بابن اخي طاهر العلوي قال حدثنا اسماعيل بن محمد بن اسحاق ابن جعفر بن علي بن الحسين بن سند کے ساتھ آگے بیان کرتے ہیں کہ امام حسن نے کہ میں نے اپنے مامو ہند بن ابھی حالا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے بارے میں پوچھا کیونکہ حلیہ حسن و جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے کیونکہ صحابہ جہاں حضور کی سیرت کے دیوانے تھے وہاں صورت کے بھی دیوانے تھے اللہ نے جہاں کمال سیرت عطا فرمایا تھا وہاں کمال صورت بھی عطا فرمایا تھا تو اس لیے حلیے کے بارے میں پوچھا وَصفًاً اور آپ حضورۃسلام کے حلیہ مبارکہ کو بہترین انداز میں اور بہت زیادہ بیان کرنے والے تھے وَأَنَ يصف أتعلق اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں میرے لیے وہ کچھ بیان کریں اور میں اسے یاد کریں تو آپ نے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ فخ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے عظیم الشان تھے عظیم افخمن مفخم یعنی دیکھو تو مبہوت ہو جاؤ اور جو دیکھے پہلی دفعہ تو وہ مرعوب ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روب میں آ جائے اور مفخمن کا معنی کہ آپ کے ساتھ رہنا شروع کرے تو آپ کا محب بن جائے پہلی دفعہ دیکھیں تو روب کے اندر ا جائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال و جلال کو دیکھ کر لیکن جب ساتھ رنا شروع کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بن جائے۔ یتل لؤ وجهه تلل القمر ليله البدر اپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک چودوی رات کے چاند کی طرح چمکا کرتا تھا۔ اطول من المربوعی واقصر من المشذب اپ علیہ الصلوۃ والسلام درمیان قد سے تھوڑا اوپر لیکن او لمبے قد والوں سے تھوڑا نیچے یعنی بہت زیادہ لمبا قد نہیں تھا اور چھوٹا قد بھی نہیں تھا درمیان قد سے تھوڑا اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک تھا عظیم الحامتی حضور علیہ اسلام کا سر مبارک قدر بڑا تھا رجیل ان فروخت فراق و الا اذا شہمت فراح یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کے دو وصف بیان کیے ایک تو یہ کہ آپ علیہ السلاۃ وسلام کے بال مبارک اگر آپ مانگ نکالتے تو پھر درمیان میں سے مانگ نکالا کرتے تھے ورنہ پھر مانگ نہ نکالتے تو وہ ویسے ہی بال رہا کرتے اور بال مبارک قدرے مڑے ہوئے تھے کچھ مڑے ہوئے تھے اگر تو آپ علیہ السلاۃ ان کو سیدھا کرتے تو پھر وہ سیدھا ہو کے نیچے آ جاتے ورنہ وہ آدھے کان کی لو تک مڑ کر رہا کرتے تھے اس سے آگے نہیں جاتے تھے یہ ایک روایت کے مطابق کہ آپ علیہ السلاط اسلام کے بال مبارک مڑ کر یہ آدھے کان کی لو تک آ جائے کرتے تھے ورنا اس میں تینوں طرح کی روایت علماء کی موجود ہیں کہ آپ علیہ السلاط اسلام کے بال مبارک آدھے کان کی لو تک بھی لیتے پورے کان تک بھی لیتے اور اتنے بعض اوقات آپ علیہ السلاط اسلام کے بال مبارک طویل ہوئے کہ کندھوں کا بوسہ لینے لگے یعنی اس کو سیدھا کریں تو وہ کندھوں تک پہنچ جائے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ وہ مڑ کر جو ہے کندھوں تک پہنچے بلکہ سیدھا کرنے کی وجہ سے وہ کندھوں تک پہنچتے تھے تو ایسا رکھنا جائز نہیں ہے مرد کے لیے کہ بال اتنے لمبے ہو جائیں کہ اس کو سیدھا کریں تو وہ کندھوں سے نیچے پہنچ جائیں ویسے مڑے ہوئے ہوں گونگریلے کسی کے سیکھے, جیسے مڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں آ, وہ کندھوں سے اوپر رہیں لیکن موڑے اس کو کنگا کر کے سیدھا کریں تیل ڈال کے تو پھر کیا ہو جائے کندھوں سے نیچے چلے جائیں تو ایسا نہیں کرنے کی اجازت بلکہ سیدھا بھی کریں تو حد میں حد وہ کندھوں تک پہنچے اتنے بال مرد کو رکھنا ہوتے ہیں اور یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے بال مبارک کا حال تھا آگے فرماتے ہیں اظہار اللون آپ علیہ السلاۃ والسلام کی رنگت بڑی چمکیری تھی اس کی جو روایتیں ہیں وہ مختلف ہیں کہ نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ بالکل سفید نہیں تھا بلکہ سفیدی کے اندر سرخی ملی ہوئی تھی سرخی ملی ملی ہوئی ہوئی تھی اور اس میں چمک تھی اور یہ بڑا پیارا رنگ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو ملاحت حاصل ہوتی ہے بڑا لطف حاصل ہوتا ہے ایسا جب چہرہ کسی کا ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ چمکا ہوا تھا چمکیلا تھا رنگت چمکیلی تھی لیکن یہ سفیدی اور سرخی کی ملاوٹ کے ساتھ دونوں مل کر جو ہے برکتیں لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ میں تھی جس سے چمک پیدا ہوا کرتی تھی واسع الجبین علیہ کی پیشانی مبارکہ وسیع تھی من غیر قرن الغضب یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو یہ بھویں تھیں باریکاریک تھی اور آپس میں ایسے تھی کہ جسے ملی بھی ہوں حقیقت ملی بھی نہیں تھی طویل تھی لیکن حقیقتن ملی ہوئی نہیں تھی اگر کوئی اچانک دیکھتا تو ایسا لگتا کہ ملی ہوئی ہیں لیکن ملی ہوئی نہیں تھی اور ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جب آپ علیہ السلاط اسلام اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے غذب میں تشریف لاتے جلال میں تشریف لاتے تو پھر یہ آپ علیہ السلاط اسلام کی پیشانی پر رگ ابھرا کرتے تھے جو یہاں نظر آیا کرتی تھی جلال کی وجہ سے آگے فرماتے ہیں کہ له نورن مل یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک بینی یعنی ناک مبارک یہ بڑی تھی یعنی یہاں سے اونچی ناک تھی اونچی حضرت علیہ السلاۃ اسلام کی اور یہاں پر نور چمکا کرتا تھا نور کا حالا رہتا تھا اس کے اوپر اگر کوئی غور سے نہ دیکھتا فوراً اچانک دیکھتا تو اس کو ایسا لگتا کہ بہت اونچی ناک ہے حالانکہ بہت اونچی نہیں تھی بلکہ نور کا حال وہاں پر رہا کرتا تھا دائرہ وہاں پر رہا کرتا تھا جس کی چمک دمک کی وجہ سے آپ علیہ السلاۃ اسلام کی مبارک نک اونچی نظر آتی تھی یعنی زیادہ اونچی نظر آتی تھی ورنہ حقیقت اعتدال کے اندر تھی فرماتے <سلام> <قصر لحیح> حضور علیہ کی داڑی گھنی تھی آجا حضور علیہ السلاط اسلام کی مبارک آنکھیں سیاہ تھی یعنی جو, جو حصہ سیاہ ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی آنکھوں کا سیا تھا سہل الخلی الفمی اشنب مفلج دقیق یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو گال مبارک تھے وہ بہت زیادہ بھرے ہوئے نہیں تھے سہل الخدین نرم و ملائن تھے اور ہلکے ہلکے وہ گوشت سے بھرے ہوئے تھے بہت زیادہ اس کے اندر گوشت نہیں تھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ حضور علیہ السلاۃ اسلام کا یہ قدر وسیع تھا یعنی ایسا کہ جو دیکھنے والے کو فرحت بخشے اسی طرح دانت مبارک انتہائی چمکیلے تھے گویا کے موتی ہیں گویا کہ موتی ہیں اور حضور علیہ السلاۃ اسلام کے اوپر کے دانتوں کی طرف جو ہے اس طرف یہ تھوڑا سا خلا تھا گیب تھا جو اچھا معلوم ہوتا تھا اور ابن عباس عطی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلاۃ اسلام گفتگو فرماتے تو اس حصے میں سے نور نکلا کرتا تھا جس کی وجہ سے دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھے بسا اوقات ایسا معاملہ پیش آیا کرتا تھا مزید آگے قاضی اعظم کی رحمت اللہ علیہ حضور علیہ السلاۃ اسلام کی یہ حلیہ مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلاط اسلام کے جو سین مبارکہ تھا وہاں پر آ ہلکے بال تھے ہلکے سے بال تھے اور آگے بیان کرتے ہیں کہ سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی بہت زیادہ بال نہیں تھے علیہ اسلام کی جیسے میں مبارک پر بلکہ ایسا بھی نہیں تھا کہ بالکل بال نہ ہو اور بہت زیادہ بال جیسے باز لوگوں کے ہوتے ہیں ویسا بھی نہیں تھا بلکہ بالوں کی ایک لکیر اس طرف تھی آگے گردن مبارک کا ہویا بیان کیا کہ, کہ انا انو کہتین فی صفاء یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی تھی جسے چاندی کی سرائی ہو سر سرائی پتلی سی جو خوبصورت سی بنی بھی ہوتی ہے تو گویا کہ گردن مبارک ایسی چمک دمک میں اور صفائی کے اندر جسے چاندی کی سرائی یہ ہو معتدل الخلق الخلی متماسکا سبا البطن ودری مشیج صدری بعیدہ مابین المنقی بینی دخم ال کرادی انور المتردی موصول مابینتی وصرتی کل خطی آریہ ما سوى زالکہ اشعر ذراآینی و منقی بینی و یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی جو خلقت تھی آپ علیہ السلط السلام کا جسم مبارک تھا وہ انتہائی معتدل تھا آزا آپس میں ملے ہوئے تھے یعنی کوئی جوڑ کے اندر توڑ نہیں تھا سین مبارکہ اور پیٹ مبارکہ برابر برابر تھے یعنی بالکل اسمارٹ. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارکہ وسیع تھا دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا اور حضور علیہ السلاۃ والسلام کے جوڑ مبارک مضبوط تھے اور ان میں گوشت تھا جب اوپر والا حصہ کبھی کپڑا اس سے ہٹتا تو وہ چمکیلا ہوا کرتا تھا اور سینے سے لے کر یا یہ گردن کی حصہ ہوتا ہے لبا یہ لے کر آپ کے ناف مبارک تک بالوں کی ایک لکیر تھی گویا کے خط کھنچا ہوا ہو اور چھاتی مبارکہ کے اوپر بال نہیں تھے صاف تھے اس کے علاوہ آپ علیہ السلاط اسلام کے جو مبارک کندھے تھے آپ علیہ السلاط والم کے جو بازو تھے اس پر بال تھے لیکن کثیر نہیں تھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سینے کے اوپر والے حصے کے اوپر بھی بال موجود تھے لیکن کم بال تھے زیادہ نہیں تھے آگے فرماتے ہیں طویل او برتی اوقرافی وا ار اطرافی سب الفی خمصان الاخبصین مسیح القدمین ينبؤ عنهما الماء اذا زال تقلعا یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے بازو مبارک بڑے تھے لمبے تھے ہتیلی مبارک چوڑی اور گوشت سے بھری ہوئی تھی دونوں قدم بھی بھرے ہوئے تھے انگلیاں مبارک آپ کی لمبی تھیں اعصاب بھی لمبے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں قدم کے درمیان سے کچھ بلندی تھی کہ ان پر پانی تو حضرت دیکھ کر یہ افسنگ کا لم ترقت آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں وہ اجمل امین کا دیکھتا کہاں سے کہ آپ سے زیادہ اجمل آپ سے زیادہ جمیل خوبصورت تو کسی ماں نے جلائی نہیں خلقت مبررم من کل عیب آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے کہ انکا قد خلقت کما تشاؤ آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے آپ اپنی چاہت کے مطابق پیدا کیے گئے تو اسی بات کو قاضی آزمال کی رحمت اللہ تعالی نے ہند بن نبی حال رضی اللہ تعالی انہوں کی حدیث کے ذریعے بیان کیا اگے مزید فرماتے ہیں انہی کی حدیث کے اندر ہے کہ یخطو تکفؤا ويمشي هونا ضريع المشيه اذا مشى كانما ينحط من صبب <صَبَوِن> يعني یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلنے میں اطمینان سے قدم اٹھاتے وقار کے ساتھ جھک کر چلتے قدم مبارک لمبا رکھتے آگے تک رکھتے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو گویا کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں اس انداز میں چلا کرتے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے پورے متوجہ ہوتے ہیں کسی نے گفتگو کی تو اس کی طرف پورے متوجہ ہیں کہ اس کی بات کو سن رہے ہیں اس کو جواب دے رہے ہیں اور عام طور پر اکثر طور پر آپ کا دیکھنا یہ آنکھ کے گوشے سے ہوتا تھا کسی کے اوپر پوری نظرے گاڑ دینا یہ نہیں بلکہ آنکھ کے گوشے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے دیکھا کرتے تھے آپ کی عمومی طور پر نظرے آسمان کی جگہ زمین پر رہا کرتی تھی اور فرماتے ہیں یسوخ و اچھا بہو حضور اسلام اپنے صحابہ کو آگے چلایا کرتے تھے خود پیچھے چلتے تھے توازو کرتے ہوئے انکساری کرتے ہوئے صحابہ کو آگے چلاتے خود ان کے پیچھے چلا کرتے تھے یعنی ان کا دھیان رکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ میرے پیچھے کی جگہ ملائکہ کے لیے چھوڑ دو یعنی پیچھے میرے ملائکا چلتے رہتے ہیں تم آگے چلتے رہو السلام جو بھی آپ سے ملاقات کرتا آپ سلام میں اس سے ابتدا فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہند بن عبد حالا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ صفلی منطقہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کا انداز تو بیان کیجئے جی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحظانی دائم الفکرتی ليس ستو راحت وحیم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے غم میں رہا کرتے تھے سوچوار کرتے تھے راحت آپ کو نہیں تھی یعنی اسی امت کے غم کے اندر اور آپ علیہ السلاح والسلام بغیر حاجت کے کلام نہیں فرماتے تھے زیادہ تر خاموش رہتے کلام کی ابتدا اور انتہا جبڑوں کے ذریعے فرماتے یعنی زیادہ فصاحت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے اور جوامی الکریم یعنی ایسے الفاظ استعمال کرتے کہ لفظ تھوڑے اور باتیں معنی اس کے اندر زیادہ ہوا کرتی تھی فسٹ گفتگو بالکل واضح ہوا کرتی تھی ایک ایک لفظ سمجھ آیا کرتا تھا لا فضول ولا تقسیرہ اس میں نہ ایک لفظ زیادہ نہ ایک لفظ کم نہیں جو بات ارشاد فرما دی نہ اس میں کوئی ایک لفظ زیادہ کیا جا سکتا تھا نہ اس میں کسی ایک لفظ کی کمی کی جا سکتی بڑی نرم گفتگو ہوا کرتی تھی لئی سب سخت گفتگو نہیں فرماتے تھے اور ایسی گفتگو نہیں ہوتی تھی کہ جو کسی کو بے عزت کرنے والی ہو بلکہ عزت دینے والی ہوتی تھی عظیم العمت و ان دقت کوئی بھی نعمت ہوتی اس کی تعظیم کرتے اگر کہ تھوڑی ہوتی لا لم زباق ولا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کسی چیز کی مذمت نہیں کرتے تھے یعنی جہاں مذمت کرنے کا کوئی محلی نہ ہو کسی کی مذمت کی حاجت نہیں تو وہاں مذمت نہیں کرتے تھے خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں کی مذمت نہیں فرمایا کرتے تھے اور بلا وجہ تعریف بھی نہیں کرتے تھے ولاب وَلَا اللہ وَلَا <لها> یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم کے سامنے جب حق تعلی کی کسی بات کو توڑا جاتا یا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی تو آپ علیہ السلاۃ وسلام جو غزب فرماتے اس کے آگے کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا جو جلال آپ کو آتا تھا اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی فرمانی پر تو اس وقت آپ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا البتہ آپ علیہ السلاط السلام اپنی ذات کے لیے نہ غصہ فرماتے نہ اس سے بدلہ لیتے نہ غصہ فرماتے نہ بدلہ لیتے اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ ایزا اشارہ اشارہ بھی کفی ہی کل دیہا جب حضور علیہ السلاط والسلام اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے پورا ہاتھ حضورت قلب اور جب تعجب فرماتے تو پھر اس کو یوں پلٹ لیتے جیسے یوں کرتے ہیں ہم لوگ یہ کیا بات ہوئی تعجب فرمایا کسی چیز کے اوپر عجیب بات ہوئی یہ اذا اتصل بها فضرب ابحام جمنا یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ جب گفتگو فرماتے تو پھر اس ہاتھ کو ملا لیتے اور اپنے سیدھے انگوٹھے کو الٹی ہتھیلی کے اوپر مارا کرتے تھے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا اس کو ہتیلی پر الٹے ہاتھ کی حضرات اسلام گفتگو کے دوران یوں فرمایا کرتے تھے یہ انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے فرماتے ہیں کہ وہ عیدا غدا وشہا و عزا فریحا یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ناراض ہوتے تو آپ علیہ والسلام منہ پھیر لیتے اور الگ ہو جاتے دور ہو جاتے اور جب خوش ہوتے تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا کرتے تھے آگے فرماتے ہیں کہ جلو دہی دحق کی حب الغامی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا ہسنا عموماً مسکرانا ہوتا اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت ایسے نظر آتے جیسے بارش کے اندر سفید سفید اولے ہوتے ہیں خوبصورت اولے اس انداز میں نظر آیا کرتے تھے پھر حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ قَالَ الحسنُ فَقَتَمْتُهَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّن زَمَانًا کہ میں نے یہ بات اپنے بھائی امام حسین سے ایک عرصے تک چھپا کے رکھی کہ مجھے میرے ماموں نے اتنی پیاری پیاری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی ہیں سم حدست حد ہو میں نے پھر امام حسین کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ دیکھیں کہ ہند بن ابھی حالا نے مجھے یہ یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہیں تو امام حسن کہتے ہیں کہ فوج تو کنی اللہ تو مجھے پتا چلا کہ امام حسین تو میرے سے پہلے یہ باتیں جان چکے ہیں یعنی اپنے بڑے بھائی سے بھی پہلے انہوں نے نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں جان لی تھی اور یہ جانی تھیں انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ ساری باتیں کہ جو انہوں نے ہند بن حالا رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے معلوم کی تھی وہ ساری باتیں انہوں نے پہلے سے معلوم کی ہوئی تھی اور مزید بھی معلوم تھا وہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے والد گرامی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سوال کیا فص ال ان مدخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و مخرجہ و مجلسہ و شکلہ فلم يدع عنه شيئا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علی وسلم کے بارے میں حضرت علی سے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلات گھر میں جب داخل ہوتے تو کیسے ہوتے تھے گھر کا معاملہ کیا تھا باہر جب تشریف لے کر آتے تو اس وقت راستے میں انداز کیا ہوتا تھا حضور علیہ الصلات جب اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تو اس وقت حضور علیہ الصلات کا انداز کیا ہوا کرتا تھا یہ ساری باتیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لی تھی اور ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی تھی۔ قال الحسین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سالت ابی عن دخول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال كان دخوله لنفسهم اذونا له في ذلك کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے معاملے میں پوچھا کہ اپ علیہ الصلات کا گھر کا معاملہ کیا تھا گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے تو فرمایا کہ گھر میں آپ کا داخلے کی آپ کو اجازت تھی کہ جب چاہے آپ گھر کے اندر آ جائے فَقَانَ اِذَا اِلَى مَنزِلِهِ جَسَّ لَهُ <عَجزَائِن> کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف لے کر آتے تو آپ اپنے گھر کے وقت کے تین حصے کر لیا کرتے تھے جز ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے وہ جز ان لہلی ایک وقت اپنے گھر والوں کو دیا کرتے اور ایک وقت اپنی ذات کے لیے رکھتے کہ اس میں آرام فرمائے ذات کا ہوتا اس کو بھی آپ اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا کرتے تھے فی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام لوگوں کی خاص لوگوں کے ذریعے مدد فرمایا کرتے تھے اور اپنے پاس کچھ بھی جمع نہیں رکھتے تھے لوگوں کو دے دیا کرتے تھے فخران فضلی بے ازنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ حصہ کہ جو آپ نے اپنی امت کے لیے رکھا ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ جو اہل فضل تھے فضیلت والے افراد تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترجیح دیا کرتے تھے وقسمته على قدر فضلهم في الدين اور یہ فضیلت دنیا کے اعتبار سے نہیں بلکہ دین کے اعتبار سے جس کے اندر فضیلت ہوتی تھی اس کو ترجیح دیتے تھے فرماتے ہیں منھم ذل حاجتی ومنھم ذل حاجتین ومنھم ذل حوائدی فيتشاغل بهم ويصغدهم فيما يسبحهم والامته من مسالته عنهم واخبارهم بالذي ينبغي لهم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو افراد آتے ان میں سے کسی کو ایک حاجت ہوتی کسی کو دو حاجتیں ہوتی کسی کو بہت سارے حاجتیں ہوتی یعنی کام بہت سارے پڑے ہوتے تو نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے کاموں کو احسن طریقے سے نپٹایا کرتے تھے ان کے کام کر دیا کرتے تھے اور نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں میں مشغور لیتے کہ جو آپ کے پاس آنے والے اور آپ کی امت کے لیے بہتر ہوں جو آپ کی امت کے لیے اچھے ہوں ان کاموں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصروف رہا کرتے تھے ان سے ان کے حالات پوچھتے اور جو چیزیں ان کے لیے مناسب ہوتی وہ ان کے لیے بیان فرمایا کرتے تھے اور یہ ارشاد فرماتے ہیں مِنْكُمُ <الْغَعِبًا> یعنی جو یہاں پر موجود ہیں وہ دوسروں تک میری باتوں کو پہنچا دیں کہ ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو وہ ابلی ملا ابلاغی قیامہ اور اب یہ ارشاد فرماتے کہ جو مجھ تک اپنی حاجت کو نہیں پہنچا سکتا اس کی حاجت تم لوگ مجھ تک پہنچا دو کیونکہ جو کسی سلطان تک کسی بادشاہ تک کسی کی حاجت پہنچاتا ہے اس کی حاجت کے جو اپنی حاجت بادشاہ تک نہیں پہنچا سکتا اپنا کام بادشاہ تک نہیں پہنچا سکتا اور اس کی حاجت کسی نے حاکم تک پہنچا دی تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسے شخص کو ثابت قدم رکھے گا لا يذکر عنده الا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی بارگاہ میں اچھی باتیں ہوتی ہیں اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں دوسری کوئی باتیں نہ ہوتی ہیں ابنی وَكِعٍ وَلَا يَتفرقونَ إِلَّا عَن وَيَخْرُجُونَ <فُقَحَاعًا> یعنی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آتے کہ ان کو بھوک لگی ہوتی ان کو بھوک لگی ہوتی پیٹ خالی ہوتے اور علم بھی نہیں ہوتا تھا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس جاتے تو پیٹ بھی بھرے ہوتے اور دین کے فقی بن کے وہاں سے نکلا کرتے تھے یعنی ایک نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علم عطا فرما دیا کرتے تھے پلتو امام حسین عرض کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کیسے آتے تھے اور باہر کیا معاملات ہوتے تھے وہ ارشاد فرمائیے کئی فکان یصنع فیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخذون لسانه الا مما یعنیہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے تو اپنی زبان کی حفاظت فرمایا کرتے تھے اور وہی بات کرتے جس کی حاجت ہوتی و یؤلفہم ولا یفرقہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کر کے رکھتے تھے ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں کرتے تھے متفرق نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے درمیان الفتے پیدا فرمایا کرتے تھے آپ <سلام> <سلام> علیہ السلام اسلام ہر قوم کے عزت دار کی عزت کیا کرتے تھے <عَلَيْهِن> اور ایسے ہی افراد کے جو لوگ قوم کے عزت دار ہوں لوگوں پر شفیق ہوں ایسو ہی کو قوم کا والی بنایا کرتے تھے وَيَحْذَرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْبَعَ عَنْ أَحَدٍ بِشَرَحِهِ وَخُلُقِهِ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم बुरे لوگوں سے بچتے تھے बुरे لوگوں سے بچتے تھے دور رہتے تھے لیکن ان سے دور رہنے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے چہرے پر تیوری نہیں ہوتی تھی برا چہرہ کر کے یا بد اخلاقی کر کے نہیں بلکہ اخلاق اپنی جگہ پر قائم رہتے خوش اخلاقی اپنی جگہ پر قائم رہتی اور ایسے لوگوں سے دور بھی رہا کرتے تھے جو برے لوگ تھے کہ جن سے اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہے جن سے آزمائش پہنچنے کا اندیشہ ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے لیکن اچھے انداز میں دور رہا کرتے تھے صحابہ کو تلاش کرتے تھے کہاں گئے اتنے دن سے کیوں نہیں آئے النَّاسَ عمّا فی النَّاسَ لوگ جس کام میں ہوتے ان کے بارے میں ان سے پوچھتے کہ تمہیں کو حاجت تو نہیں کوئی مشکل تو نہیں ہے الْحَسَنَ وَيُقَبِّحُ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اچھی بات ہوتی اس کی تحسین فرماتے اس کو اچھا فرماتے اور اس کی تائید کرتے اور جو بری بات ہوتی اس کو برا فرماتے اور اس کی توہین فرماتے اس کو کم تر بیان کرتے یعنی اچھا, اچھے کو اچھا حق کو حق اور باطل کو باطل فرمائے کرتے تھے یہ نہیں کہ حضر السلط اسلام میں ناصب اللہ مداحت ہو کہ برائی کو بھی اچھائی بلکہ اخلاق یہ ہے کہ برائی کو برائی کہا جائے اور اچھائی کو اچھائی کہا جائے اخلاق یہ نہیں کہ برائی کو بھی اچھا کہنا شروع کر دیا جائے معتدل العمر غیر مختلف لا یک او مخافت یعنی <وعید> <تصفيق> <تصف> کریم صلی اللہ وسلم کا ہر کام اعتدال کے ساتھ ہوتا تھا، ہر کام اعتدال کے ساتھ ہوتا تھا، سستی اور غفلت آپ کی طبیعت کے اندر تھی نہیں کہ اگر آپ کی طبیعت کے اندر اگر یہ چیز ہوتی تو پھر لوگ بھی غافل ہو جاتے لوگ بھی کاہل ہو جاتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ اس طرح تھا ہی نہیں آگے فرماتے ہیں کہ اللہ حقتی ولا الى یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق سے نہ کمی کرتے نہ حق سے زیادتی کرتے حق بات ہمیشہ کہا کرتے تھے <تصفح> اللہ <اللذین يلونه من الناس> خیال <خیارهم> یعنی نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو جتنا قریب ہوتا اتنا فضیلت والا ہوا کرتا تھا و معذرت یعنی نبی، کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی وسلم کی بارگاہ میں افضل شخص وہ ہوا کرتا تھا کہ جو لوگوں کا زیادہ خیر خواہ ہے لوگوں کا زیادہ خیر خواہ ہے اور حضور علیہ السلاط اسلام کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ بڑا ہوتا تھا کہ جو لوگوں کے ساتھ غم خاری کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے آگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ عن مجلسه يسنع فیه یعنی حضرت علی سے سوال کیا کہ حضور علیہ السلاط اسلام جب لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو اس وقت کیا انداز ہوتا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ کرتے یعنی حضور علیہ اپنے لیے جگہ مخصوص نہیں کر لیتے تھے اور اسی طرح آپ لوگوں کو بھی جگہ مخصوص کرنے سے منا فرمائے کرتے تھے لوگوں میں سب سے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھ जाया کرتے تھے۔ جہاں مجلس پوری ہوتی وہاں جا کر حضور علیہ الصلوۃ تشریف فرما ہو گئے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ صحابہ کرام علی مدوان اسی طرف مڑ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصرار کے ساتھ اگے لے کر آ گئے۔ و یعتی کل جرساہی نصیبہ حتا لا یحسب جلیسه ان احد الاکرم علیہم منه یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ جتنے بھی مجلس کے اندر افراد ہوتے سب کو اس کا حصہ دیا کرتے تھے حصے سے مرادی کھانا پینا نہیں بلکہ ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا مال بھی دیتے تھے کھانا پینا بھی دیتے تھے سب دیتے تھے لیکن یہاں اس سے مراد جو ہے ہر ایک کو حصہ یہ نہیں کہ فقت اسی کو دیکھ رہے ہیں وہ بےچارا نظر ہی نہیں آ رہا ایسا نہیں اس کو بھی دیکھا کبھی اس کی طبیعت پوچھی اشارے سے کبھی جو ہے وہ حال پوچھ لیا کبھی کسی کا مسئلہ حل کیا تو فرماتے ہر ایک یہ گمان کرتا تھا کہ گویا کہ میری عزت سب, سب سے زیادہ ہے میں بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں من جال سہو اوقا ماہ المنصرف انہ یعنی جو بھی حضور علیہ السلاط اسلام کی بارگاہ میں آتا آپ اسلام کے پاس اپنی حاجت لے کر آتا تو حضور علیہ الصلوۃ اس کی پوری بات سنا کرتے تھے اس کی بات کو کاٹتے نہیں تھے وہ کہتا اور کہ کہ وہ خود جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجا نہیں کرتے تھے فرماتے ہیں من ساله حاجه لم يرده الا بها او بميسور من القول کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کوئی حاجت طلب کرتا کوئی سوال کرتا تو آپ علیہ السلام اس کی حاجت کو پورا فرمائے کرتے اور اگر بالفرض اس وقت اس کی وہ مطلوبہ چیز نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام انتہائی خوبصورت گفتگو کر کے اس کو لوٹائے کرتے ہیں قد وسیع الناس بستہو وخلقہو فسار لہم ابن وسارو عندہو فی الحق متقاربین متفاضلین فیہ بالتقوی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع اخلاق آپ علیہ السلام کے اعلیٰ کردار جو ہے سب لوگوں کو شامل تھا گویا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام کے باپ کی حیثیت رکھتے تھے والد کی حیثیت رکھتے تھے اور لوگ آپ کے نزدیک تمام کے تمام برابر تھے افضل وہ ہوتا تھا جس کے اندر تقویٰ ہوتا تھا تقویٰ پرہیزگاری والا زائد ہے ورنہ حق کے اعتبار سے تمام کے تمام برابر ہوا کرتے تھے مگر روایت الاخرى صاروا عنده في الحق سواء ان کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے کے سارے برابر تھے مجلس, ہو مجلس حلم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو مجلس ہوتی تھی وہ برد باری حیا صبر امانت والی ہوتی تھی اس میں آوازیں بلند نہیں کی جاتی تھی کسی کی بے عزتی اس کے اندر نہیں کی جاتی تھی لوگوں کی پکڑ اس میں نہیں کی جاتی تھی کہ ان کی باتیں تلاش کر کے ان کے اوپر پکڑ کی جائے رب العزت وعلا ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے ہمارے اس درس کو بھی اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی سچی عقیدت محبت ہمیں نصیب فرمائے آمین بجہین نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم